خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اورت البقرا آیت نمبر تیرہ ہے اللہ رب المبر چودہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں و ادا الق اللہدینہ اس میں اہل ایمان سے ان کی ملاقات بالکل سرسری سی ہوتی ہے کبھی کسی مجلس میں کبھی سرے راہ مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وہ خلفت کرتے ہیں ان کے ساتھ الگ بیٹھ کر مجلسیں بپا کرتے ہیں یہاں ان کے کردار گفتار اور ان کی ساری باتیں اور ان کے تناقوات ان کو زبانی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تاکہ مسلم معاشرہ کے اندر وہ منافع حاصل کر سکیں اور ان کی جو مصالے ہیں ان سے مستفید ہوں اور جب اپنے سرداروں کی مجلس میں جاتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مذاق اور ٹھٹھا کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں یہی منافقت ہے آج تو وہ بڑے بظاہر بڑے خوش ہیں دراصل یہ کل کے اپنے انجام سے بے خبر ہیں کہ اس منافقت کا کیا انجام ہونے والا ہے ان کا بھیانک انجام حدیث میں یوں بیان ہوا ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا ان کے پاس آیا تو ان کا سا بن گیا اور ان کے پاس گیا تو ان کا سا بن گیا دو رخا دو موہوں والا شخص فرمایا قیامت کے دن تم سب سے زیادہ برا اس شخص کو پاؤ گے کہ جو دو منہوں والا ہوگا اور منافقت کی یہ بدترین خصلت ہے اور اس کے بعد ہے شاطین سے مراد کافروں کے سردار ہیں خواہ وہ مشرقین ہوں یا یہود سے ہوں یا خود ان منافقین کے سردار ہوں شیطان ہر سرکش اور مفسد شخص کو کہتے ہیں شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں سے ہو سکتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انعام کے اندر یہ وضاحت فرمائی با با ظخر غرور اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا اور ان کا باز باز کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکا دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے تو یہاں اس آیا مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی شیطانوں کو دشمن بنایا اور وہ لوگوں کے دلوں میں ملمہ کی ہوئی فضولیات اور دھوکہ دینے کے لیے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آیا نمبر چودہ تھی صورت البقرہ کی منافقین کا سارا تذکرہ جاری ہے اللہ رب العالمین ہمیں نفاق کی بدترین خصلت سے بچا کے رکھے ایمان تقوا اور صحیح منہج اور صحیح راستہ عطا فرمائے اللہ رب العالمین کہلے معلے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین